أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا تشعرون سور حجرات مدنی سورت ہے نزولاً ایک سو چھ نمبر سورہ مجادلہ کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے جبکہ کہ قرآن مجید کی ترتیب میں انچاسو نمبر پہ ہے سورہ فتحہ کے بعد انچاس نمبر سورہ فتحہ کے بعد ہمارا یہ ہر صورت کو پڑھنے کا انداز یہ قرآن مجید کے ابتدا سے چلا آ رہا ہے یہاں تک ہم نے جی الحمد ليٰ يہ چھبيس پاريں يہ پڑھ لیے ہیں اور ہر صورت کو پڑھنے کا ہمارا جو انداز ہے جو منہج ہے جو ميتھڈالوجى ہے تو وہ يكساں ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے الحمد یہ کہ ہمارے درس کو لوگ دیگر دروس کی نسبت یہ آسانی سے سیکھتے ہیں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے یہ کہ ہمارا ہر صورت کو پڑھنے کا انداز وہ یکساں ہے ہر صورت کا جو ابتدائیہ ہے اور جو آغاز ہے تو اس میں ہم کوئی تفریق وہ نہیں کرتے سورہ فاتحہ کے شروع میں جو امور ہم نے ذکر کیے تھے تو وہ ہر صورت کے آغاز میں ہم ذکر کرتے ہیں جنہیں ہم امور خمسہ سے تعبیر کرتے ہیں یہ پانچ ضروری باتیں صورت کو اس کے مضمون کو آسانی سے ذہن میں بٹھانے کے لیے تو سب سے پہلی بات یہ صورت مدنی صورت ہے جب یہ مدنی نام لے لیا جائے اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ صورت جو ہجرت کے بعد نازل ہونے والی ہے اور مدنی صورتوں میں عقائد کے ساتھ ساتھ جو احکام ہیں معاشرے کی اصلاح کے تو وہ احکام بھی ساتھ میں ذکر کیے جاتے ہیں تو مدنی کے ساتھ صورت کا جو ایک اجمالی خاکہ ہوتا ہے تو ساتھ وہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس صورت میں عقیدے اور نظریے کے ساتھ عمل کا بیان بھی کیا گیا ہے جہاد کا بیان بھی کیا گیا ہے اور دیگر احکام وہ بھی بیان کیے گئے ہیں نزولاً ایک سو چھ سورہ مجادلہ کے بعد ترتیبن انچاس سورہ فتحہ کے بعد دوسری بات جو ہم ہر سورت کے آغاز میں ذکر کرتے ہیں وہ ہے ربط اور مناسبت وجہ یہ ہے گزشتہ سورت سورہ فتحہ وہ ایک سو گیارہویں نمبر پہ تھی نزولاً ایک سو گیارہویں نمبر پہ سورہ جمعہ کے بعد جبکہ یہ صورت یہ اس سے نزول میں پانچ پہلے ہے ایک سو چھے ہے حالانکہ قرآن مجید کی ترتیب میں ہم دیکھتے ہیں تو سورہ فتح پہلے ہے اور یہ بعد میں ہے وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جو یہ اس ترتیب کو چھوڑ دیا گیا اور اس صورت کو گزشتہ صورت کے بعد رکھا گیا ہے تو ان وجوہات کو ہم ربط اور مناسبت سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ ربط اور مناسبت یہ ہر مفسر نے ذکر کیا ہے شروع سے لے کر آخر تک بلکہ یہ اگر صحابہ کرام سے یہ ان سے بھی باس تعیدات یہ بندہ ڈھونڈ سکتا ہے روایات میں یہ تمام جتنی چیزیں ہیں ان تمام کے دلائل یہ موجود ہیں اسی طرح ہر مفسر نے ربط اور مناسبت یہ ذکر کی ہے اپنی تفسیر میں صورتوں کے آغاز میں ہاں البتہ یوں ہے یہ جی کہ ہم نے ربط اور مناسبت کو باقاعدہ ایک منظم شکل میں ہم بیان کرتے ہیں اور جتنا اہتمام یہ ہم کرتے ہیں تو شاید دیگر لوگوں کے ہاں اس کا اتنا اہتمام نہ کیا جاتا ہو تو ربط اور مناسبت اس صورت کا گزشتہ صورت کے ساتھ وہ کئی وجوہات پہ ہے گزشتہ صورت میں بلکہ سورۂ محمد سے سورہ محمد میں دعوا ذکر کیا گیا تھا القتال فی سبیل اللہ سورہ فتح میں بشارت بالفتحا دی گئی کہ جہاد کے بعد فتح حاصل ہوئی بشارت حاصل ہوئی تو اب اس صورت میں وہ اسباب بتائے جا رہے ہیں کہ اس فتح کو برقرار کیسے رکھنا ہے تو اس صورت میں وہ آداب ذکر کیے جاتے ہیں کہ جو اس فتح کو دوام بخشتے ہیں جو معاشرے کو سوارتے ہیں وہ آداب وہ اخلاق ذکر کیے جاتے ہیں تو اس صورت میں فتح ہونے کے بعد معاشرے کو سوارنے کے جو آداب ہیں اور جو اخلاق ہیں بعد فتح وہ ذکر کیے جاتے ہیں یا گزشتہ صورت میں فتح کی بشارت دی گئی تو اس صورت میں وہ اسباب ذکر کیے جاتے ہیں کہ جن سے مسلمان یہ فتح حاصل کرتے ہیں تو اس صورت میں وہ اسباب ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر فتح کا حصول وہ آسان ہوتا ہے مسلمان اگر ان آداب پر اور یہ اسباب اپنا لیں تو انہیں فتح حاصل ہوگی صحابہ کرام نے جی انہی اسباب کی بنیاد پر فتح حاصل کی تھی تو اس صورت میں اسباب الفتح وہ بیان کیے جاتے ہیں یا گزشتہ صورت میں فتح ذکر کی گئی تھی البشارا تو بالفتہ تو اس صورت میں یہ جی امور منتظمہ ذکر کیے جاتے ہیں لے اسلاح الاشرہ یعنی وہ امور وہ کام ذکر کیے جاتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کا معاشرہ ڈسپلنڈ بنتا ہے امور منتظمہ یہ جو ڈسپلینری رولز ہیں ڈسپلن کا یہ لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں وجہ یہ کہ آج یہ امور انتظامیہ امور منتظمہ یہ جو عربی الفاظ ہیں یہ ذہن میں شاید ایسے نہیں بیٹھتے جتنا ہم انگریزی کے حروف اور انگریزی کے الفاظ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو اس صورت میں امور منتظمہ لِ اصلاح معاشرہ معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ جو ڈسپلینری رولز ہیں امور انتظامیہ امور منتظمہ وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ اس سے ڈسپلنڈ بنتا ہے باقاعدہ ایک منظم معاشرہ بنتا ہے کہ جس میں افرا تفری نہ ہو جس میں فساد نہ ہو بلکہ ایک مہذب معاشرہ بنتا ہے تو اس صورت میں وہ امور وہ ذکر کیے جاتے ہیں کاش کہ یہ جی آج بھی ہمارے نصاب میں یہ پڑھایا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں بلکہ ہم جب سکول کے زمانے میں تھے تو یہ صورت تب بھی نصاب کا حصہ تھی لیکن جی اس صورت کو جو پڑھانے کا حق ہے اور اس صورت سے جو معاشرہ بنتا ہے یہ کاش کہ یہ صورت اسی انداز سے پڑھائی جائے ورنہ ہمارے معاشرے میں یہ جو تفری ہے کہ نہ کسی کو راستے پر چلنے کا ادب معلوم ہے نہ کسی کو بات کرنے کا ڈھنگ اور ادب معلوم ہے کہ اللہ کا ادب کیا ہے پیغمبر کا ادب کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ آپس میں تعلقات یہ کیسے قائم رکھنے ہیں یہ کاش کے یہ صورت یہ مسلمانوں کی گھٹی میں یہ پلا دیا جاتا اور اس کے یہ آداب یہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتے تو آج ہمارا یہ معاشرہ اتنا غیر منظم نہ ہوتا یا گزشتہ صورت میں گزشتہ صورت میں آیت نمبر 26 میں ذکر کیا گیا صحابہ کرام کے بارے میں <كَلِمَتَتَّقْوَى> کل یہ کہ اللہ نے ان کے ساتھ کلم تقویٰ وہ پیوست کر دیا تھا پیوست کر دیا تھا اور اسے لگا دیا تھا تو اس صورت میں آیت نمبر تین میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ الادی نم تہن اللہ کلو بہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوا کے لیے خالص کیا ہے اسی لیے تو کلیم تقوا کو ان کے ساتھ پیوست کر دیا ہے یا اسی کو ب دیگر ایک اور ربط گزشتہ صورت میں والز مہم کلیم تقوا کرام کے ساتھ اللہ نے کلیم تقوا یہ پیوس کر دیا تھا تو اس صورت میں عام قانون ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کے دربار میں عزت والا وہی ہے کہ جو زیادہ پرہیزگار اور زیادہ متقی ہو یہ صرف صحابہ کرام کی تخصیص نہیں ہے بلکہ اللہ کے دربار میں ہر وہ شخص وہ مکرم ہے اور وہ عزت والا ہے کہ جو زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہو تم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلو تم بھی اللہ کے دربار میں عزت پالو گے یا گزشتہ صورت میں صحابہ کی صفت ذکر کی گئی رحمہ وبینہم نہم آیت انتیس میں آخری آیت میں گزشتہ صورت میں صحابہ کے متعلق کہا گیا روحما اوبے کہ وہ آپس میں بڑے مہروبان اور بڑے رحم دل تو اس صورت میں یہ ایک شبے کا جواب دیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام یہ آپس میں بڑے مہروبان اور بڑے رحم دل تو ایک سوال آتا ہے کیا ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہوا یا کبھی کوئی لڑائی جھگڑا وہ نہیں ہوتا تھا تو اس صورت میں یہ ذکر کیا جاتا ہے وطان فو بے نما یہ آیت نمبر نو اور آیت نمبر دس میں کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان اصلاح کریں رحماء ابین کا یہ معنی نہیں ہے کہ مومن یہ ان کے درمیان اختلاف نہیں آ سکتا بلکہ یہ اختلاف کبھی کبھی لڑائی کی نوبت تک بھی ہو سکتا ہے لیکن دیگر ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایمان والوں کے درمیان کبھی کبھی تنازعہ اور جیسے صحابہ کرام کے اختلاف کے متعلق جو ادبی لفظ آتا ہے وہ ہے مشاجرہ تو اگر کبھی مشاجرہ وہ واقع ہو جائے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ عام طور پہ علماء ان کے حوالے سے تنازعات اسی طرح یہ الفاظ یہ استعمال نہیں کرتے تنازعات اور ایسے قسم یا جنگ جھگڑے کے بلکہ مشاجرہ مشاجرہ اس کا مطلب یہ کہ درختوں کا گھنا ہونا یا جو درخت کی شاخیں ہوتی ہیں وہ جو تو ان شاخوں کا ایک دوسرے میں گس جانا تو اسی سے یہ مراد ہے اسی لیے علماء یہ ادب کی وجہ سے مشاجرہ کے لفظ سے یہ تعبیر کرتے ہیں یعنی مطلب یہ کہ درخت کی شاخوں کا ایک دوسرے میں گسنا اور یہ ٹکرانا تو یہ بظاہر کوئی عیب نہیں ہوتا بلکہ یہ درخت کی زینت ہوتی ہے اور یہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے تو صحاب کرام تو یہاں پہ بھی کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہوں کے درمیان کبھی کبھار یہ کوئی جنگ جھگڑا یہ ہو جائے تو ان کے درمیان اصلاح کریں دیگر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان جنگ زیادہ کرنے کے ان کے درمیان اصلاح کریں یا گزشتہ صورت میں بیعت رضوان ذکر کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ نے رسول اللہ کے ساتھ تمام صحابہ نے بیعت کی تھی اور اس بیعت کی وجہ حضرت عثمان کی وہ جوٹی افواہ تھی ان کی شہادت کی جو جھوٹی افواہ وہ آئی تھی تو اس کی وجہ سے صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بےعد کی تھی اس صورت میں آیت نمبر چھ میں ایک قانون بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بے اعتبار شخص فاسق بے اعتبار شخص تمہارے پاس اگر کوئی بے اعتبار شخص کوئی خبر لائے تو پہلے اچھے سے تحقیق کر لیا کرو وجہ یہ کہ کل کو تم اگر کوئی قدم اٹھاؤ تو تمہیں اپنے قدم اٹھانے پر پچھتاوا نہ ہو بلکہ اس کی پہلے سے خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ اقدام کرنے سے پہلے تم نے اس خبر کے بارے میں پوری تحقیق وہ کر لی ہو تو اس صورت میں ایک عام قانون اور ایک عام یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو یا گزشتہ صورت میں اللہ کے پیغمبر کا مقام ذکر کیا گیا ابتدا میں بھی ان نا فتح نہ لکفت ہم مبینہ لیخ فر الکلّہ و ماتقم و منظمبک شروع میں بھی اللہ کے پیغمبر کا مقام ذکر کیا گیا رایت نمبر نو میں بھی ذکر کیا گیا وہ تو آز روح تم اللہ کے پیغمبر کی مدد کرو ان کی تعظیم کرو تو اس صورت میں اللہ کے پیغمبر کا ان کا ادب ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا ادب کرنا ہے اور ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال وہ ضائع اور برباد نہ ہو جائیں بے ادبی کی وجہ سے آیت نمبر دو میں یا ایہا الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تو اسورت میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیسے ادب سے پیش آنا ہے تو وہ آداب وہ ذکر کیے جاتے ہیں ہر صورت کے آغاز میں جو تیسری بات ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہے مميزات السوره یعنی وہ امتیازات وہ خصوصیات وہ خصوصی باتیں جو اس صورت میں ہیں اور اس انداز پر دیگر صورتوں میں نہیں ہے سورہ حجرات یہ ممتاز ہے کہ ان آداب پر ان آداب پر اور ان اخلاقیات پر کہ جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور جس سے معاشرہ منظم بنتا ہے اس صورت میں وہ آداب ذکر کیے جاتے ہیں سات آداب ہیں بیان الادابلتی تنتظم و بحل معاشرہ کہ جس سے معاشرہ منظم بنتا ہے اور جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے یہ ایک امتیاز اگر یہ بیان کر دیا جائے تو اس میں وہ تمام آداب آ جاتے ہیں لیکن چلیں اسے ذرا تھوڑا سا مزید کھولتے ہیں تاکہ یہ آپ لوگوں کے ذہن میں مزید باتیں وہ بھی آ جائیں اسی طرح صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے تحقیق الخبر پہ کہ جو بھی بات کوئی بے اعتبار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تحقیق الخبر پہ یہ صورت ممتاز ہے اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ کہیں تم قدم اٹھانے سے پہلے بات کی تحقیق وہ تم نے نہ کی ہو اور کل کو تم کوئی قدم اٹھاؤ اور پھر بعد میں پچھتانا پڑے تو اس کی حکمت بھی ساتھ میں وہ ذکر کی گئی ہے اسی طرح صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے یہ ایمان والوں کو غلط ناموں کے پکارنے سے ولاطنہ بزو بال القاب ایمان والوں کو غلط ناموں کے پکارنے سے اس کی حرمت پر یہ ممتاز ہے کہ یہ حرام ہے اسی طرح صورت ممتاز ہے غیبت کی حرمت پہ کہ غیبت حرام ہے ایمان والوں کی اس پر بھی ممتاز ہے اسی طرح صورت ممتاز ہے لوگوں کی تقسیم یہ قبیلوں میں خاندانوں میں لیکن فضیلت وہ تقوہ پہ ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کیا ہے لیکن یہ صرف تعارف کے لیے وجالنا کم شعبوں و, و قبا یہ صرف انٹروڈکشن کے لیے باقی فضیلت اللہ کے دربار میں اور کرامت یہ تقوا پہ ہے جی اسی طرح صورت ممتاز ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ادب پہ کہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر نہیں کرنا ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے آیت نمبر دو لاترف یہ <النبیي> جی اگرچہ میں نے کہا کہ وہ پہلا امتیاز کہ سورت ممتاز ہے ان آداب پہ کہ جن سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے تو اس میں یہ تمام آ جاتے ہیں یہ ہم نے ساتھ میں مزید کھول دیے مقصد یا داوسورا سورت کا دعوی اور مقصد کہ جس مقصد سے یہ تمام صورت وہ اس کے ارد گرد وہ گردش کرتی ہے تو وہ کیا ہے بیان الآداب صبعہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سات آداب ذکر کیے جاتے ہیں سورہ نور میں ہم نے سات آداب پڑھے تھے لیکن وہ لسد الفحشہ تھے لدفع الفحشا تھے وہ بے حیائی کے خاتمے اور روک تھام کے لیے تھے اس صورت میں وہ آداب بیان کیے جاتے ہیں ساتھ کہ جن سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے معاشرہ منظم بنتا ہے مسلمانوں کے معاشرے سے یہ افرا تفری اور یہ فساد یہ ختم ہوتا ہے اور یہ آداب یہ یا ایو الدین آمنو کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں یہ یا ایو الدین آمنو کے ساتھ یہ ذکر کیے گئے ہیں یہ جی پہلا ادب یہ آیت نمبر ایک میں یہ جی اگر اس ادب کو ہم جی اس کی تعبیر کریں عربی میں تو وہ عظمت اللہ و ہی یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کرو یہ پہلا ادب ہے یہ جی امام راضی نے تفسیر کبیر میں کہا ہے جی انہوں نے اس صورت کا مقصد وہ ان الفاظ میں ذکر کیا ہے یہ میں اس کی ایک تعبیر کر رہا ہوں ورنہ ان کا ان کی عبارت یہ تفصیل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں آداب ایمان والوں کو آداب کی تعلیم دی گئی ہے ما اللہ تعالی اللہ کے ساتھ ادب کیا کیا ہے یعنی گویا کہ ان کے نزدیک اس صورت کا مقصد یوں ہے کہ اس صورت میں ایمان والوں کو آداب کی تعلیم ہے مع اللہ،, اللہ کے ساتھ و مسول پیغمبر کے ساتھ ومال اور ایمان والوں کے ساتھ پوری صورت اس میں یہ آداب ہے ایمان والوں کو یہ جی تو پہلا ادب عظمت اللہ و رسول پہلی آیت میں یا لا الدین آمنقی مے نے رسولی اے ایمان والوں اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے آگے نہ بڑھو یہ پہلا ادب تھا دوسرا ادب آیت نمبر دو میں توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جی اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کرو نہ تو اللہ کے پیغمبر کے قول پر اپنے قول کو یہ آگے بڑھاؤ اور نہ اللہ کے پیغمبر کے فیل پر اپنے فیل اور رسم و رواج کو آگے بڑھاؤ توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کرو مبتدعین وہ اللہ کے پیغمبر کی تعظیم نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے کہ اگر ہم نے یہ فلاں نیکی کا کام کیا حالانکہ وہ نیکی کا کام وہ نہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہوتا ہے اور نہ صحابہ سے اس میں کیا برائی ہے اس میں برائی ہے تم اللہ کے پیغمبر کی تعظیم نہیں کر رہے تم ان سے اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو اس میں اللہ کے پیغمبر کی تعظیم نہیں ہے تعظیم تب ہے جب وہ کھڑا ہو تو تم کھڑے ہو جب وہ بیٹھے تو تم بیٹھو یہ تعظیم ہے آگے پھر اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ اللہ تو دوسرا ادب توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا ادب آیت نمبر چھ میں تحقیق العموری لے اللہ خبر کی تحقیق کر لیا کرو یہ جی تاکہ تم آپس میں نہ جگڑو یعنی مسلمانوں کا اور اگر آج مسلمان صرف اس ایک آیت پر بھی یہ عمل کریں کیونکہ آج جیسے میڈیا کا دور ہے اور یہ سوشل میڈیا یہ اگر اس میں اور جیسے یہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اور کیسے دھڑے سے یہ جھوٹ یہ پھیلایا جاتا ہے اور لوگ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں مسلمان اگر صرف اس ایک آیت پر بھی اس پوری صورت میں یہ بھی اپنی زندگی کے لیے ایک اصول بنائے تو مسلمانوں کے بہت سارے معاملات وہ ختم ہو سکتے ہیں دین کے معاملے میں اگر آپ کے سامنے کوئی بات کرے تو فتبین و تحقیق کرو کہ یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے یہ آیا یہ قرآن سے ثابت ہے آیا یہ حدیث سے ثابت ہے پھر حدیث ہے صحیح حدیث ہے یا من حدیث ہے یہ آج ہر کوئی جو بات کہتا ہے بس لوگ اسے پھیلاتے ہیں اور پھر آگے اسے فارورڈ کرتے جاتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بلر صحیح مسلم کی روایت ہے ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو سنا اسے آگے پھیلا دیا اور اسے آگے پہنچا دیا تحقیق العموری لہ تنازعو باتوں کی تحقیق کیا کرے تاکہ تم آپس میں نہ جھگڑو اسی طرح ہر بات ہر بات وہ پھیلانے سے پہلے اس کی خبر کر لیا کرو اس کی تحقیق کر لیا کرو یہ آیت نمبر 6 میں چوتھا ادب یہ آیت نمبر نو میں یہ الاسلاح ہو بینا ارکان الجما مسلمانوں کی یہ جو پوری امت ہے یہ ایک جماعت ہے یہ ایک منظم جماعت ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اپنے اور ارکان یعنی ان میں سے ایک ایک مسلمان وہ اس اس کا کا رکن ہے اس جماعت کا جماعت کے ارکان کے درمیان اسلاح کرو کہیں اگر ان کے درمیان کوئی تنازعہ آ جائے اور یہاں پہ انشاءاللہ ہم یہ ان آیات کا آپس میں یہ تعلق بھی ذکر کریں گے یہ ربط بھی ذکر کریں گے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ جو تنازعات آتے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے اس سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ خبر کی تحقیق کر لیا کرو خبر کی تحقیق کر لیا کرو کل ہم نے کل کے درس میں ہم نے جو مشاجرات صحابہ وہ ذکر کیے تھے تو ان مشاجرات میں سب سے بنیادی وجہ یہی تھی کہ صحابی کرام کے درمیان جو اختلافات یہ واقع ہوئے تھے دراصل وہ صحابہ کے درمیان نہیں تھے وہ صحابہ کے درمیان وہ نہیں تھے بلکہ وہ صحابہ کے علاوہ جو دیگر لوگ تھے یعنی وہ جو ان کے ساتھ ان کی جماعت میں دیگر لوگ ملے ہوئے تھے تو وہ اختلافات اصل میں اس مخلوط جماعت میں پیدا ہوئے تھے ورنہ وہ اختلافات وہ صحابہ کی جماعت میں نہیں تھے جو بات کے دیگر لوگ ان کے ساتھ ملے ہیں تو یہ ان کی وجہ سے یہ تنازعات اور یہ اختلاف ورنہ قرآن تو کہتا ہے روحما آپس میں یہ بڑے مہربان اور بڑے رحم دل ہیں تو چوتھا ادب الاصلاحو بین ارکان الجما پانچواں ادب یہ آیت نمبر گیارہ میں کہ توقیر الرکان و تحویر و من احان یہ آیت نمبر گیارہ میں کہ اپنے مسلمانوں کی ان کی انہیں انہیں عزت دو مسلمانوں کی عزت کرو اور یہ انہیں ذلیل کرنے سے منع کیا گیا ہے یہاں پہ اور یہ آیت نمبر گیارہ میں یہ توقیر الارکان و من احانت کہ مسلمانوں کو جی انہیں ان کی رسوائی نہیں کی جائے گی اور انہیں عزت دی جائے گی انہیں عزت دی جائے گی توقیر الارکان و من یہاں یہ پانچواں ادب چھٹا ادب یہ آیت نمبر بارہ میں چھٹا ادب یہ آیت نمبر بارہ میں جی ان اسباب سے منع کیا جاتا ہے کہ جو آپس میں اختلاف کا سبب یہ بنتے ہیں یہ جی اسباب سے منع کیا گیا ہے کہ جو آپس میں بغض اور اختلاف کی طرف بندے کو لے جاتے ہیں انحیو ان انباب المفزیا دعات کے ساتھ لکھا جاتا ہے الان نزاع یہ چھٹا ادب ہے یا یادین آمنج تنیبو کثیر بدگمانی پر عمل یہ نہ کیا کرو بدگمان انسان ہو جاتا ہے بعض اوقات لیکن اس پر عمل نہ کیا کرو جب تک کہ تمہارے پاس پکی خبر نہ ہو کسی کے متعلق اور ساتواں ادب یہ آیت نمبر تیرہ میں کہ ان نلفزیلتا ان الفضیلت اول کراما ان نما ہی بے تقوا لا بن کہ فضیلت اور عزت یہ تقوا پہ ہے یہ نصب پہ نہیں ہے تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان میں یہ قبیلے اور خاندان پیدا کیے ہیں لیکن ان ناکر مکم عند اللہ اطخاکم فضیلت اور تقوی عزت یہ اللہ کے دربار میں یہ تقوی پہ ہے اور یہ کسی کے نام اور نصب پہ نہیں ہے پھر آیت نمبر چودہ سے منافقین کو زواجر وہ دیے جاتے ہیں آیت نمبر چودہ سے آیت نمبر سترہ تک ان چار آیات میں منافقین کو زواجر اور آخری آیت میں دعوی توحید ذکر کیا گیا ہے کہ اصل میں یہ معاشرے کی اصلاح یہ وہ اصل مقصد کے لیے ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اور وہ ہے اللہ کی توحید ان اللہ یعلم غیب السماوات واللہ بما تعملون تو سورت کا وہ خاتمہ اور اختتام وہ دعوے توحید پر ہے تو اس صورت میں بیان العداب اصلاح المعاشرہ یہ سات آداب معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ بیان کیے جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ کل کے درس میں ان آیات کی جو تفسیر ہے اور ترجمہ ہے تو وہ پڑھیں گے واخیر دعوانا ان الحمد رب العالمین